السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی رحمانیہ فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا فأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ظلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 وحد الأقضة من لساني يفقه قولي وقد الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون براءهم يوم ثقيلة وقال رسول اللہ صل اللہ كما قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے ان اللہ من من ومن لا يحب ولا الدین الا حب اللہ رب العزت دنیا عطا فرماتا ہے کا اس شخص سے محبت ہو یا نہ ہو اور دین اور دین کی سمجھ صرف اس شخص کو اطا فرماتا ہے جس سے اللہ رب العزت کو محبت ہو اس حدیث سے دو باتیں بڑی وضاحت سے سمجھ میں آ رہی ہیں ایک یہ کہ دنیا یا دین ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی دین ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی کسی کو دین دے سکتا ہے نہ دنیا دے سکتا ہے دنیا اور دین کا راستہ بتا سکتا ہے لیکن عطا کرنا یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالی کا امر نہ ہو دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی جو عطا ہے دنیا کے خزانے ہیں مال و دولت ہیں کاروباری بسرت ہے یہ قطع اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ نہیں ہے ہاں دین کی عطا اور دین کا صحیح فہم دین پر چلنے کا جذبہ عمل کرنے کی بصیرت جس شخص کو حاصل ہو جائے وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت فرماتا ہے دنیا کی کثرت ہرگز اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی شخص کو دنیا حاصل ہو اور وہ دنیا کا رخ دین کے ساتھ جوڑ لے اور دین کے لیے دنیا کو وقف کر دے یقیناً یہ اللہ تعالی کی محبت اور اس کی رضا کی دلیل ہوگی بصورت دیگر ایک شخص کا ذہن اگر دنیا میں اٹکا ہوا ہے اور ہر وقت دنیا اور دنیا کی دھن اس پر سوار ہے اور وہ دنیا حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو محض دنیا برائے دنیا یہ قطع اللہ تعالیٰ کے رضا کی دلیل نہیں ہے دین اللہ میں جس شخص اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دین عطا فرماتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور دین پر چلنے کا جذبہ اور بصیرت عطا فرماتا ہے جیسا کہ ایک اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں میور دل خیرن یہ فقر فی الدین اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے مگر اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے یعنی دین سے صرف جذباتی لگاؤ نہیں بلکہ حقیقی دین کا فہم اور دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ نہ فرمائے اسے دین کے سمجھ نہیں دیتا اور دین کے میدان میں اسے کوڑا ہی رکھتا ہے اور اس شخص پر بجائے دین کے دنیا طلبی کی دھن سوار ہوتی ہے اور وہ ہر وقت دنیا کی سوچتا ہے اور دنیا کمانے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے یہ قتل اللہ تعالی کی رضا اور اس کی محبت کی نشانی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد دعائیں دی ہیں جو محض دنیا کی طلب میں منہ منہمک ہو جائے اور اس پر دنیا کی دھن ہر وقت سوار رہے کہ دینار کہ جو شخص درہم و دینار کا پجاری ہے وہ ہلاک ہو جائے تائسا عبد الخمیسا تائسا عبد الخمی جو شخص ہر وقت کپڑے اور لباس کی دھن میں محب رہے اور ہر وقت اوڑھنا بچھانا اور پہننا یہ اس کی تفکیر کا حصہ بن جائے وہ شخص بھی بربادی کی بدوا کا مستحق یہ اور لمبی تھا ساخت جس کا دنیا سے تعلق ایسا ہے جب وہ ملے اسے کچھ دو تو خوش ہوگا اور کچھ نہ دو تو ناراض ہو جائے گا اس کی خوشی اور ناراضگی دنیا کی خاطر حالانکہ اللہ تعالی کی خاطر خوشی اور ناراضگی ایک اہم احتقادی مسئلہ بھی ہے اور اس کی محبت کی ضمانت بھی ہے فی اللہ البغض کہ نفرت اور محبت کی اساس اللہ تعالی اور اس کا دین ہے نہ کہ دنیا لیکن جو شخص دنیا ملنے پر خوش ہو اور نہ ملنے پر ناراض ہو جائے یہ شخص دنیا کا پجاری ہے جس کے لیے نبی السلام بدوائیں فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں ابو مساشری روایت سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب دنیا ہو اغرب آخر احب آخر ہو عرب دنیا ہو فاتی یبقا یفنا فرما کہ جو شخص صرف دنیا سے محبت کرے گا اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا اور اپنی آخرت کو برباد کر لے گا کیونکہ یہ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی اگر صرف دنیا کی محبت ہے تو یہ آخرت کا بگاڑ ہے اور اگر صرف آخرت کی محبت ہے تو یہ دنیا کا بگاڑ ہو سکتا ہے اپنی دنیا کا نقصان گھر بیٹھے گا اگر اس کو صرف آخرت کی محبت اور نبی علیہ السلام کا مشورہ کیا ہے ف آبی یبقافن تم ترجیح دو اس شے کو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس شے پر جو تھوڑے عرصے میں فنا ہو جائے گی دنیا کی زندگی چند سالہ ہے بالآخر آپ نے اس جہان فانی کو چھوڑنا ہے جبکہ آخرت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے دنیا میں انسان کو موت آ جائے گی بقیامت کے روز اللہ رب العزت موت کو موت دے دے گی پھر ہمیشہ کی حیات ہے اور کبھی فنا اور کبھی موت نہیں یہ آخرت دار باغی ہے اور دنیا دار فانی ہے تو نبی اسلام نے اپنی امت کو مشورہ دیا حکم دیا کہ تم لوگ ترجیح دو اس گھر کو جو باقی رہنے والا ہے اس گھر پر جو فنا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل جنت اور اہل جہنم کو مخاطب ہوگا ایک مینڈا حاضر کر کے اور اللہ اس کو زب کر دے اللہ تعالی نے موت کو ایک محسوس شکل دے دی کہ اس کی قدرت موت نظر نہیں آتی مگر قیامت کے روز اس موت کو ایک محسوس شکل میں ڈھال دیا جائے گا اور مینڈے کی شکل میں اس کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ رب رزت سب کے سامنے مہنے کو ذبح کر دے پھر پوچھے گا کیا تم جانتے ہو میں نے کس چیز کو ذبح کیا سب کہیں گے ہم نہیں جانتے تو اللہ تعالی فرمائے گا میں نے آج موت کو ذبح کر دی اب کوئی جنت میں ہے یا جہنم میں موت نہیں آئے گی کہ دار البا ہے دار الخلد ہے اور یہ ہمیشہ کے ٹھکانے بن چکے اگر ہمیشہ کا یہ ٹھکانہ جنت کی شکل میں ہو تو یہ عشت الراضیہ ہے ایشاد المطمن انتہائی پسندیدہ زندگی ایک ایسی حیات طیبہ جس کی مثال موجود نہیں اور اگر یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے تو انتہائی خطرناک گھاٹی ہے تو بہت ہی کڑا یہ عذاب ہے جہاں جہنم کی حرارت بھی ہوگی اور حب سے نفس بھی ہوگا اور ایسی ایسی عذاب کی صورتیں ہیں جنہیں پڑھ کر رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب نبی اسلام کا یہ مشورہ کہ فعاثرو بل نبیب عدل لگی یفن تم لوگ سوچو اور غور کرو اور ترجیح دو اس گھر کو جو باقی رہنے والا ہے اس گھر پر ترجیح دو جو فنا ہونے والا ہے دنیا یہ دار فانی ہے اور آخرت دار باقی ہے دنیا کی بقا چند روزہ ہے اور آخرت کی بقا ہمیشہ کے لیے ہے اب اس استعداد کا اور تیاری کا تناسب کیا ہونا چاہیے جو جہاں سو سال کا ہے اس کی تیاری کیسی ہو اور جو جہاں ہمیشہ کا ہے صدیان اور نہ ختم ہونے والا جہاں اس کی تیاری اور استعداد کا عالم کیا ہو؟ تو یہ حدیث ہمیں بڑی غور و فکر کی دعوت دیتی ایک اور حدیث ابو مالک اشعاری روزی رو کی روایت سے جب ان کی موت کا وقت آیا انہوں نے فرمایا یا معشر الاشعریین العشاری شاہد الغائب اے میرے اشعری دوستو یہ اشعر جمن کے قبائل میں سے قبیلہ اور یہ اشعری صحابہ کی ایک جماعت پوری جماعت نبی اسلام کے پاس آئی تھی اور اسلام قبول کیا تھا جنگ خیبر کے موقع پر یہ صحابہ اپنی مثال آپ تھے بڑے سمجھدار رقط قلب ہی نبی السلام نے فرمایا تھا عطا کم عہدال یمن سے تمہارے پاس یمنی دوستوں کی جماعت آ رہی ہے یہ بڑے ہی رقیق القلب ان کے دلوں میں رکت ہے عنادت ہے اللہ تعالی کی خشیت ہے تو یہ اشعری صحابہ بڑے ان کے مناقب کتاب و سننے سے ثابت ہوتے ہیں انہوں نے موت کے وقت یہ فرمایا کہ ہے عشع جماعت شاہد الحب جو جو میری اس بات کو سن رہے وہ اسے ذہن میں محفوظ رکھ کے آگے پہنچائیں جو میری بات نہیں سن رہے ان تک پہنچائیں جو حاضرین ہیں وہ میری اس بات کو غائبین تک پہنچا دیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن رکھی ہے رسول اللہ صبح نے ارشاد رمایا تھا حلاوت الدنیا مرۃ الاخرہ و مرت الدنیا حلاوت الاخرہ دنیا کی مٹھاس جو ہے دنیا کے ذائقے ان ذائقوں میں مست ہو جانا یہ آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ جو ہے یہ آخرت کی مٹھاس ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی حلاوت کے لیے مستعد ہو اور اس کو آخرت کا خیال نہ ہو تو وہ جان لے کہ دنیا کی یہ مٹھاس جو ہے یہ آخرت کی کڑواہٹ ہوگی جو شخص آخرت کی مٹھاس چکھ لے اور اس کے حصول پر کمر بستہ ہو جائے اس کی تیاری اور استعداد شروع کر دے تو یہ آخرت کی مٹھاس دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس جو ہے یہ دنیا کی مٹھاس کی ضمانت نہیں ہے بلکہ آخرت کی مٹھاس کا جو شخص طالب ہوگا ہو سکتا ہے اسے دنیا میں بڑی تکلیفیں اور کرواہٹیں جھیلنی پڑے اور برداشت کرنی پڑی نبی رسلام کے ایک صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو ان کے ڈیکار کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی آپ نے سن لی آپ ناراض ہو عن نہ جو کہ یہ گندی آواز بند کرو ہمیں سنانے کی کوشش نہ کرو اور بیکار کا بات ہے جب پیٹ بہت بھرا ہو اور سول اللہ سب نے ساتھ روایا تھا جو ہر وقت دنیا میں بھرے پیٹ سے رہتے ہیں قیامت کے دن ان کے فاقے بہت طویل ہوں گے بہت لمبے ہوں گے. جو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے پیٹ بھرے ہوں ہر وقت ہم کھاتے پیتے رہیں تو انہیں قیامت کے دن لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے تو یہ خلافت دنیا مرت الآخر جسے آپ دنیا کی مٹھاس سمجھ رہے یہ آخرت کی کرواہٹ ہو سکتی تبو جو ہے آپ کا فرمان سن لیے اور نرز اٹھ اور اس کے بعد دن میں ایک ہی کھانا اختیار کر لی دوپہر کا کھانا کھا لیتے تو رات کو نہ کھاتے اور رات کو کھا لیتے دوپہر کو نہ کھاتے یہ صحابہ کی جماعت تھی اور نبی علیہ السلام کی اتباع کی حریص تھی یہ حدیث بھی ایک ضابطہ بیان کر رہی ہے کہ دنیا کی مٹھاس جو ہے یہ ایک انسان دنیا کی مٹھاس ہی کا طالب بن جائے تو یہ آخرد کی کڑواہٹ ہو سکتی اور آخرد کی مٹھاس جو ہے وہ دنیا کی کڑواہٹ ہو سکتی ہاں ایک شخص اگر اعتدال کا منج اختیار کر لے دنیا کا تکسب بھی ہو اور دنیا کے ساتھ تعلق بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا تھا المخرون هم المخلون زیادہ مال و دولت والے قیامت کے دن قید کا شکار ہوں گے علام ہا کد ہا کدا با کا دیکھیے جو شخص اپنی کثرت مال پر اللہ کا شکر ادا کرے اور آپ نے دائیں بائیں اشارے کر کے بتایا کہ اس طرح مال کو لٹا دے راہ حق میں وہ قید کا شکار نہیں ہوگا وہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا اور اجر کثیر کا مساحق ہوگا یہ اعتدال اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اپنے امور دنیا کو آخر کی جانب مبذول کر لیا جائے کچھ لوگ دنیا بھی دین بھی دنیا کی خاطر اپناتے ہیں ان کے دینی اشغال دینی اعمال ان میں دنیا کا تمام غالب ہوتا ہے مال صالح کے انجام دہی حصول دنیا کے لیے یہ تو کفر کی نشانی ہے مشقین مکہ کا شیوا ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور نبیر اسلام کی دعوت کے راستے میں روڑے اٹھکاتے تھے عبداللہ بن عباس کی حضیث تورانی کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن مشرقین کی, کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اد ربک اپنے رب سے ایک دعا کرو اپنے رب سے ایک اسے دعا کرو کہ اجعل لنا صفا دہاب کہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ جو کوہ صفا ہے صفا پہاڑ اسے سونے کا बना دیں اگر یہ ہم صبح اٹھیں ان असबाह اتفاع نہ ہم صبح اٹھیں اور یہ پہاڑ سونے کا بن چکا ہوا تو آپ کی ہم اتفاق کر لیں گے آپ کی پیر بھی کر لیں گے بس یہ ہماری ایک شرط ہے آپ یہ دعا کر دیں چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت کے حریث تھے آپ نے دعا کر دی. اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے جمین رات کو پہنچ گئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان محبت کا یغرو کا سلام تیرا پرورت کار تجھے سلام کہہ رہا ہے اللہ تعالی کا سلام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اور ایک پیغام بھی کہ ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے امن کفر عزت تو ہوا یہ بات نوٹ کر لو اس کے بعد اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو اس جہاں میں کسی کو بھی نہیں دوں گا اتنا شدید عذاب دوں گا اور یہ بات یقینی اتنا سونا پا لینے کے بعد ان کے تمرد میں ان کی تغیانی میں سرکشی میں اور محبت دنیا میں اضافہ ہوگا یہ بات یقینی تو اگر آپ کو یہ بات قبول ہے کہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور پھر اگر انہوں نے قبول نہ کیا آپ کی نہ کی تو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی امت کے کسی فرد کو ویسا عذاب نہیں دوں گا اگر آپ چاہیں تو ہم ایسا کر دیتے ہیں وہ شیت فتح بابر توبتی رحمت اور اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ ہم ایک اور نعمت آپ کو دیتے ہیں توبہ اور اپنی وسیع رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہوں دونوں میں سے جو چیز چاہو قبول کر لو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے گا اگر اس کے بعد اگر قبول نہ کیا تو پھر یہ قوم سب سے سخت عذاب کی مسئلہ ہوگی اور اگر چاہو تو ہم توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیں اور جو بندہ طائب ہو کر ہمارے پاس آ جائے اسے معاف بھی کر دیں اور اپنی رحمت سے ڈھانک بھی لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بل باب توبت اب رحم کہ اللہ مجھے رحمت اور توبہ کا دروازہ قبول ہے یہی میری استدا ہے کہ میری امت کے لیے میری قوم کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے اور رحمت کر کیونکہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو چند لوگ اس سے مستفید ہوں گے ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا لیکن رحمت اور توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ایک دروازہ ہے مغرب میں اور وہ کھلا ہوا ہے وہ توبہ کا دروازہ اور یہ کب بند ہوگا جب یہاں سے سورج طلوع ہوگا یعنی قیامت آئی قیامت تک وہ کھلا ہوا یہ عمومی توبہ ہے اور خصوصی توبہ یہ ہے کہ ان اللہ یکم توبہ ہٹتے ہی معلوم یو غرغر غر کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جب جان یہاں اٹکی حلق میں اور علامات موت ظاہر ہو گئیں اب وہ توبہ کرے اب نہیں اب یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے زندگی بھر کے لیے اور دنیا بھر کے لیے دروازہ کب بند ہوگا جب یہاں سے سورج طلوع ہوگا یعنی جب قیامت قائم ہوگی جو وقوع قیامت کا دن ہے اسی صبح کو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اس سے ایک دن پہلے تک یہ دروازہ کھلا ہے یہ توبہ کا دروازہ اور رحمت کا دروازہ یا تخنا من رحمت اللہ میرے وہ بندوق جو اپنے اوپر زیاتیاں کر بیٹھے گناہوں کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے توبہ کا اور رحمت کا بس تمہاری طلب کا بہبر جو ہے وہ آخر ہے کفار کی شرط کیا تھی کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں بہت پہاڑ ہمارے لیے سونے کا بھنج ہے رضی امریاس رضیلا اسلام قبول کرنے کے لیے آئے صحیح مسلم میں حدیث اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے نبیر اسلام کے سامنے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا دی جب آپ نے ہاتھ پھیلایا بیعت لینے کے لیے تو امریاس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے ایک شرط عائد کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا فرما کے تشتری تو تم تمہاری کیا شرط ہے جن پر طلب دنیا سوار ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ صفا پہاڑ سونے کا بنج مگر امریک ابن آس نے فرمایا یوں گفرا لی کہ میرے گناہ معاف کر دیے جی گناہ میں نے بہت کر رکھے ہیں اور یہ میرے قبول اسلام کی شرط ہے کہ میرے گناہ ہم معاف کر دیے جی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ ان الاسلام یاد ماکانہ قبضہ ہو اسلام قبول کر لینے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے اب تم اسلام قبول کرنے آئے ہو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں بلکہ ایک حدیث میں اسلف تھا اسلم تھا علامہ اسلف من خیر بحالت کفر جو تم نے اچھے کام کیے تھے وہ اچھے کام تم ساتھ ہی لاؤ گے وہ ختم نہیں ہوگے برے کام سارے ختم ہو جائیں گے کفر کی حالت کی تمہاری اچھائیاں وہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گی اور اللہ ان کو تمہارے قبول اسلام کے بعد نیکیوں میں تبدیل کر دے گے اور وہ اعمال بھی قابل قبول ہوں گے اس سے بڑھ کر پروردگار پر کی رحمت کا عالم کیا ہوگا اور یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو لوگ دنیا کی بجائے اپنی نگاہیں آخر پر مرکوز کر لیتے ہیں امریک اسی جذبے کے ساتھ آیا اسلام سمجھ چکا ہے پران پرانے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں تو قبول اسلام کے وقت یہ شرط عائد کی ان فر علی کہ مجھے گناہوں کی بخشش چاہیے پھر میں اسلام میں داخل ہوں گا دنیا کی طلب نہیں ہے بلکہ آخرت کی طلب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں نشاد فرمائی انہر الاسلام یاد ما ماکانہ قبل ان نل ہجرت تحد و ماں کانہ قبلہ وہ انل حج یہ اسلام قبول کر لینے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہجرت کر لینے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کر لینے سے بھی سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ تین اعمال بڑے عدیم و شان ہیں کہ اللہ رب البارش ان اعمال کی برکت سے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتے حج کر لینے سے کیا حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں کسی کی حق تلفی کی ہو کسی پر ظلم کیا ہو کسی کی غیبت کی ہو کسی کی چوری چکاری کی ہو کسی کو مالی دھوکہ دیا ہو یہ حقوق العباد ہے حج کر لیتے یہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ہاں نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے میدان عرفہ کے فضائل پر مبنی وہ حدیث ہے عرفات کے میدان میں اللہ رب رزت بندوں کے گناہوں کو بہت معاف کرتے یاد عموماً عدل الموقف عرفات والوں کے قریب آ جاتا ہے بہت ہی قریب اور فرشتوں کو گواہ بنا بنا کر اپنے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک حدیث کے رفات ہیں کہ اللہ رب رزت سچی توبہ کرنے والوں کے جو حقل باد کے معاملات ہیں وہ اپنی ذمہ لے لیتا ہے ارفات کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کے وہ گناہ بھی اپنی ذمہ لے لیتا ہے چھوڑے گا نہیں قیامت کے دن وہ گناہ پیش ہوں گے ضرور ظالم بھی کھڑا ہوگا مظلوم بھی کھڑا ہوگا بگر انداز و ان کے گناہ اپنے ذمہ لے چکا ہوگا اور ان مظلوموں کو اپنی رحمت سے دے دے کر خوش کرے گا اگر یہ معاملہ نہ ہو تو ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دی جاتی ہیں اور مظلوموں کے گناہ ظالموں کو دیے جائیں گے مگر اللہ رب العزت جس شخص کے حقوق کے معاملات اپنے ذمے لے لے پھر قیامت کے دن وہ سارے امور پیش تو ہوں گے مظلوم بھی آئے گا ظالم بھی آئے گا مگر چونکہ اللہ رب العزت وہ گناہ اپنے ذمے لے چکا لہذا اللہ رب اب مظلوموں کو اپنی رحمت سے دینا شروع کر دے گا دیکھا جائے گا حتیٰ کہ ایک ایک کو خوش کر کے ظالم سارے مظلوم دونوں کو جنت میں اکٹھا داخل کر دے گا یہ اس کی رحمت اس نے رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور اس کی رحمت کے حصول کے یہ آثار ہے اس کا معنی یہ ہرگز کس نہیں کیا حقوقل حقوق بعد میں کوتا شروع کر دیں کہ جا کے حج کر کے بچوا لیں پتا نہیں حج کی نوبت آئے یا نہ آئے کہ ابن اعظم تیری زندگی تو ہر سانس پر دو دفعہ خطرے میں ہے پتہ نہیں اگلا سانس تو کھینچ سکے یا نہ کھینچ سکے اور جس سانس کو کھینچا ہے پتہ نہیں اس کو نکال سکے یا نہ نکال سکے تو ایک سانس میں دو دفعہ تیری موت کا خطرہ تیرے سر منڈ لا رہا ہے. کوئی شخص اس زم میں گناہ کرے کہ توبہ کر لوں گا حج کر لوں گا اور یہ سارے معاملات بخشوا لوں گا یہ زام انتہائی خطرناک ہے کیا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے وقت سے آگاہ کیے کہ تم نے کب تک زندہ رہنا ہر کسی نے موت کے تعلق سے یہ حقیقت بڑی خطرناک ہے کہ موت سب پہ آنی ہے اور اچانک آنی اور تیسری بات یہ کہ جب آئے تو تم مسلمان ہو بلا تمۃ اللہ اللہ بہن تم یہ بڑے خطرناک حقائق ہیں جن کا کسی کو نہ اندازہ ہے نہ علم لہذا اس زندگی کو استقامت کہ راہ پر لگا دو اسی راستے کے راہی بن جاؤ اسی راستے کو اختیار کر لو کہ در حقیقت استقامت کا راستہ ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور دین کے معاملات میں اعتدال کے منہج کو اپناؤ خالی دنیا دنیا آخرت کا خسارہ ہے اور دنیا کے ساتھ ایک واجبی تعلق دونوں جہانوں کی بہتری کا راستہ ہے لیکن اللہ رب العزت اگر ایک شخص کو دنیا میں امتحانوں میں ڈال دے آزمائشوں میں ڈال دے اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق دے دے تو گو اس کی پوری دنیا کڑوی ہے مگر اس کی آخرت بہت ہی شیریں اور بہت ہی میٹھی ہوگی دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس دنیا کی تکلیفیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور اللہ تعالی آشد کی تکلیف سے بچائے گا جیسا کہ نویل اسلام کی حدیث ہے الحم الحمد حد من النار یہ دنیا کا بخار جو ہے دنیا کا بخار یہ اگر ایک مومن کو ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ جہنم کی آگ کا حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں دے دیا تاکہ کل جہنم کا عذاب نہ دے تو جو شخص اس بخار سے آزمایا جائے اور وہ بخار ہو تو اس کے لیے آخرت میٹھی ہو جائے گی دنیا گڑوی ہے آخرت میٹھی ہو جائے گی یہ نقطہ بڑا قابل فہم اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دنیا کو میٹھا بنانے کے لیے اگر حلال و حرام کی تمیزیں مٹھا دیں اور یہ گناہوں کا ارتکاب جو ہے اسی مٹھاس پر اکتفا کر لے یہ خطرناک راستہ ہے اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو آخر کے معاملے کو مقدم رکھیں اور دنیا کے امور کو مؤخر رکھیں دنیا کی کرواہٹیں برداشت کر لیں آخر کی مٹھاس کے حصول کے لیے اور نبی اسلام کے اس فرمان کو اس نصیحت کو بڑا کارگر سمجھ کر قبول کر لے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے کہ منحب کا دنیا ہو اذر آخرت ہی وہ منحب کا آخرت دنیا ہو فاصر کہ جو شخص دنیا سے محبت کر لے وہ آخرت کا خسارہ اپنے لیے بنا رہا ہے اور جو شخص آخرت سے محبت کر لے ہو سکتا ہے وہ دنیا کے خسارے کا شکار ہو جائے مگر یہ خسارہ چند روزہ ہے آخرت کا خسارہ دائمی ہے فعاثر عدل ندی ینا جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اسے ترجیح دو اس شے پر جو فنا ہو جائے گی یہ ایک انسان کی انتہائی عقلمندی کی سوچ ہوگی کہ وہ امور آخرت کو مقدم کر لے کیونکہ آخر کا سفر طویل ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اور دنیا کا سفر ختم ہو جائے گا دنیا کے مسافر بھی اپنے سفر کو دیکھ کر اس کی مقدار کو دیکھ کر زاد راہ تیار کرتے ہیں سفر اگر دو دن کا ہو تو زاد راہ کی کیفیت کچھ اور ہوگی اور سفر اگر ایک سال کا ہو تو زاد راہ کیفیت کی کچھ اور ہوگی لیکن سفر اگر نہ ختم ہونے والا ہو تو اس کے سعد راہ کا عالم کیا ہوگا اور اس کی تیاری کا عالم کیا ہوگا انائے جو ہبلا بے اگر ہوں یہ ہمن سکیلا کہ یہ لوگ دنیا کو ترجیح دیے بیٹھے ہیں اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں اور اپنے پیچھے آنے والے بڑے بھاری دن کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اس دن کو یاد رکھو کوئی ایک لحظہ بھی تمہاری زندگی میں ایسا نہ آئے کہ تم اس دن کو فراموش کر بیٹھو اس دن کو یاد رکھو اور اس کی تیاری بھی مشغول ہو جاؤ اور دنیا کے ساتھ تعلق ایک واجبی ہو جس قدر ہونا چاہیے تاکہ منحجۂ اعتدار جو ہے تمہاری دونوں جہانوں کی کامیابی پر منتج ہو جائے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اس کی توفیق کی صدا ہے اور اس کی توفیق کا سوال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخر دتا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں مقیم آخرت اور مسافر دنیا بننے کی توفیق دے دے اور صحیح ایک من حجال اختیار کرنے کی توفیق دے دے عقول و قول ہاذہ بستاخر اللہ علیہ بخر العبانہ الحمد للہ